فإن الله تعالى فرماتن أينما تكونوا يدرككم الموت ولو في بروج مشيده أينما تكونوا يدرككم الموت ولو في بروج مشيده وإن تصبهم حسنة يقولون هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولون هذه من عندك قل من عند الله فلا تم جہاں کہیں بھی ہوگے موت تمہیں پالے گی خواہ تم مضبوط قلوں میں ہو اور اگر انہیں کوئی بھلائی ملے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے اور اگر انہیں کوئی تکلیف پہنچے تو کہتے ہیں کہ یہ آپ کی طرف سے ہے کہہ دیجئے یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے چنانچہ کیا حال ہے ان لوگوں کا جو بات سمجھنے کے قریب نہیں پھٹکتے ما اصابک من حسنت فمن اللہ وما اصابک من سیئت فمن نفسک و ارسلناک لنناس رسولا وکفا باللہ شہیدا اے انسان تجھے جو بھی بھلائی ملے وہ اللہ کی طرف سے ہے اور تجھے جو بھی تکلیف پہنچے وہ تیری اپنی طرف سے ہے اور اے نبی ہم نے آپ لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے اور اللہ بطور گواہ کافی ہے جس نے رسول کی اطاعت کی تو اس نے اللہ کی اطاعت کی اور جس نے منہ مو موڑا تو ہم نے آپ کو ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا اب چلتے ہیں ان آیات کی تفسیر کے طرف ایسے کمزور مسلمانوں کو سمجھانے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ ایک ایک تو یہ دنیا فانی اور اس کا فائدہ عارضی ہے جس کے لیے تم کچھ مہلت طلب کر رہے ہو اس کے مقابلے میں آخرت بہت بہتر اور پائیدار ہے جس کے تم اطاعت الہی کے سلے میں حقدار ہوگے دوسرے یہ کہ جہاد کرو یا نہ کرو موت تو اپنے وقت پر آ کر رہے گی چاہے تم مضبوط قلعوں میں بند ہو کر بیٹھ جاؤ پھر جہاد سے گریز کا کیا فائدہ مضبوط برجوں سے مراد مضبوط اور بلند و بالا فصیلوں والے قلعے ہیں ملحوظہ بعض مسلمانوں کا چونکہ یہ خوف بھی طبعی تھا اسی طرح تاخیر کی خواہش بھی بطور اعتراض یا انکار نہ تھی بلکہ طبعی خوف کا ایک منطقی نتیجہ تھی اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسے معاف فرما دیا اور نہایت مضبوط دلائل سے انہیں سہارا اور حوصلہ دیا پھر یہاں سے پھر منافقین کی باتوں کا ذکر ہو رہا ہے سابقہ امت کے منکرین کی طرح انہوں نے بھی کہا کہ بھلائی خوشحالی غلے کی پیداوار مال و اولاد کی فراوانی وغیرہ اللہ کے طرف سے ہے اور برائی مطلب قحط سالی مال و دولت میں کمی وغیرہ اے محمد تیری طرف سے ہے یعنی تیرے دین اختیار کرنے کے نتیجے میں یہ ابتلا آئی جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام اور قوم فرعون کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے جب ان کو کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے کہ یہ ہمارے لیے ہے ہم اس کے مستحق ہیں اور جب ان کو کوئی برائی پہنچتی ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان اور ان کے پیروکاروں سے بدشگونی پکڑتے ہیں نعوذ باللہ ان کی نحوست کا نتیجہ بتلاتے ہیں پھر یعنی بھلائی اور برائی دونوں اللہ کی طرف سے ہی ہیں لیکن یہ لوگ قلت فہم و علم اور کس کثرت جہل و ظلم کی وجہ سے اس بات کو سمجھ نہیں پاتے پھر یعنی اس کے فضل و کرم سے ہی ہے یعنی کسی نیکی یا اطاعت کا صلہ نہیں ہے کیونکہ نیکی کی توفیق بھی دینے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے علاوہ ازئیں اس کی نعمتیں اتنی بے پایا ہیں کہ ایک انسان کی عبادت وطاط اس کے مقابلے میں کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتی اس لیے ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں جو بھی جائے گا محض اللہ کی رحمت سے جائے گا صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول ولا انت آپ بھی اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں نہیں جائیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں جب تک اللہ مجھے بھی اپنے دامان رحمت میں نہیں ڈھانک لے نہیں ڈھانک لے گا جنت میں نہیں جا سکوں گا بحال صحیح البخاری حدیث نمبر 6463 پھر یہ برائی بھی اگرچہ اللہ کی مشیت ہی سے آتی ہے جیسا کہ کل سے واضح ہے لیکن یہ برائی کسی گناہ کی عقوبت یا اس کا بدلہ ہوتی ہے اس لیے فرمایا کہ تمہارے نفس سے ہے یعنی تمہارے غلطیوں کوتاہیوں اور گناہوں کا نتیجہ ہے جس طرح فرمایا وما من مصیبت فبما کسبت عن كثير تمہیں جو مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے عملوں کا نتیجہ ہے اور بہت سے گناہ تو وہ ماف ہی فرما دیتا ہے۔ پھر اللہ تعالی فرماتے ہیں و یقولون طاعه فاذا برزوا من عندك بيته طائفه منهم غير الذي تقول والله یکتب ما يبيتون فاعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وکیلا اور منافق کہتے ہیں کہ ہمارا کام تو فرما برداری ہے پھر جب وہ آپ کے پاس سے اٹھ کر جاتے ہیں تو رات کو ان کا ایک گروہ اس بات کے خلاف جوڑ توڑ کرتا ہے جو آپ کہتے ہیں اور اللہ لکھ لیتا ہے جو رات کو سازش کرتے ہیں چنانچہ آپ انہیں جانے دیں اور اللہ پر بھروسہ کریں اور اللہ کار ساز کے طور پر کافی ہے افلا يتدبرون القران ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا کیا پھر وہ قران میں غور فکر نہیں کرتے اور اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو یقینا اس میں بہت کچھ اختلاف پاتے واذا جاءهم امر من الامن او الخوف اذاعوا به اور جب ان کے پاس کوئی امن یا خوف کی خبر آتی ہے تو اسے مشہور کر دیتے ہیں حالانکہ اگر وہ اسے رسول اور اپنے میں سے کسی ذمہ دار حاکم کے حوالے کر دیتے تو ایسی باتوں کی تہ تک پہنچنے والے اس کی حقیقت جان لیتے اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو چند ایک کے سوا تم ضرور شیطان کے پیچھے لگ جاتے فقوت عس اللہ ان يكف ماث الذين كفروا والله اشد باسا واشد انتقالا <تَنكِيلًا> چناچے اے نبی آپ اللہ کی راہ میں لڑیں آپ کو اپنی ذات کے سوا کسی کا ذمہ دار نہیں بنایا گیا اور آپ مومنوں کو لڑائی پر آمادہ کریں امید ہے کہ اللہ ان لوگوں کو لڑائی سے روک دے جنہوں نے کفر کیا اور اللہ لڑائی میں بہت سخت ہے اور سزا دینے میں بہت سخت ہے جو کوئی اچھی سفارش کرے گا اس اسے بھی اس کا کچھ حصہ ملے گا اور جو کوئی اور جو کوئی بری سفارش کرے گا اسے بھی اس کا کچھ حصہ ملے گا اور اللہ ہر چیز پر نگہبان ہے اب چلتے ہیں ان آیات کی تفسیر کے طرف ان گزشتہ آیات کی تفسیر یعنی یہ منافقین آپ کی مجلس میں جو باتیں ظاہر کرتے ہیں راتوں کو ان کے برعکس باتیں کرتے اور سازشوں کے جال بنتے ہیں آپ ان سے اعراض کریں اور اللہ پر توکل کریں ان کی باتیں اور سازشیں آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گی کیونکہ آپ کا وکیل اور کار ساز اللہ ہے پھر قرآن کریم سے رہنمائی حاصل کرنے کے لیے اس میں غور و تدبر کی تاکید کی جا رہی ہے اور اس کی صداقت جانچنے کے لیے ایک معیار بھی بتلایا گیا ہے کہ اگر یہ کسی انسان کا بنایا ہوا کلام ہوتا جیسا کہ کفار کا خیال ہے تو اس کے مضامین اور بیان کردہ واقعات میں تعارض و تناکز ہوتا کیونکہ ایک تو یہ کوئی چھوٹی سی کتاب نہیں ہے ایک زخیم اور مفصل کتاب ہے جس کا ہر اس ہر حصہ اعجاز و بلاغت میں ممتاز ہے حالانکہ انسان کی بنائی ہوئی بڑی تصنیف میں زبان کا معیار اور اس کی فصاحت و بلاغت قائم نہیں رہتی دوسرے اس میں پچھلی قوموں کے واقعات بھی بیان کیے گئے ہیں جنہیں اللہ علام الغیوب کے سوا کوئی اور بیان نہیں کر سکتا تیسرے ان حکایات و قصص میں نہ باہمی تعارض و تضاد ہے اور نہ ان کا چھوٹے سے چھوٹا کوئی جزیہ قرآن کی کسی اصل سے ٹکراتا ہے حالانکہ ایک انسان گزشتہ واقعات بیان کرے تو تسلسل کی کڑیاں ٹوٹ ٹوٹ جاتی ہیں اور ان کی تفصیلات میں تعارض و تضاد واقع ہو جاتا ہے قرآن کریم کے ان تمام انسانی کوتاہیوں سے مبرہ ہونے کے صاف معنی یہ ہیں کہ یہ یقیناً کلام کلام الہی ہے جو اس نے فرشتے کے ذریعے سے اپنے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا ہے پھر یہ بعض کمزور اور جلد باز مسلمانوں کا رویہ ان کی اصلاح کی غرض سے بیان کیا جا رہا ہے امن کی خبر سے مراد مسلمانوں کی کامیابی اور دشمن کی ہلاکت ہلاکت و شکست کی خبر ہے جس کو سن کر امن اور اتمینان کی لہر دوڑ جاتی ہے اور جس کے نتیجے میں بعض دفعہ ضرورت سے زیادہ پر اعتمادی پیدا ہو جاتی ہے جو نقصان کا باعث بن سکتی ہے اور خوف کی خبر سے مراد مسلمانوں کی شکست اور ان کے قتل و ہلاکت کی خبر ہے جس سے مسلمانوں میں افسردگی پھیلنے اور ان کے حوصلے پست ہونے کا امکان ہوتا ہے اس لیے انہیں کہا جا رہا ہے کہ اس قسم کی خبریں چاہے امن کی ہوں یا خوف کی انہیں سن کر عام لوگوں میں پھیلانے کے بجائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا دو یا اہل علم و تحقیق میں انہیں پہنچا دو تاکہ وہ یہ دیکھیں کہ یہ خبر صحیح ہے یا غلط اگر صحیح ہے تو اس وقت اس سے مسلمانوں کا باخبر ہونا مفید ہے یا بے خبر رہنا نفع ہے یا بے خبر رہنا انفاع ہے یہ اصول ویسے تو عام حالات میں بڑی یہ اصول تو عام حالات میں بھی بڑا اہم اور نہایت مفید ہے لیکن عین حالت جنگ میں تو اس کی اہمیت و افادیت بہت ہی زیادہ ہے استمبا کا مادہ نپتند ہے نپتن اس پانی کو کہتے ہیں جو کنوا کھوتے وقت سب سے پہلے نکلتا ہے اس لئے استمبات تحقیق اور بات کی تہ تک پہنچنے کو کہا جاتا ہے بحوال فتح القدیر پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا حُيِّتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْرُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا اور جب تمہیں سلام کیا جائے تو تم اس سے اچھا جواب دو یا وہی الفاظ لوٹا دو بے شک اللہ ہر چیز کا خوب حساب لینے والا ہے اللہ لا الہ الا ہوا لا جمعنکم الیوم القیامت لا ریب فیه الیوم القیامت لا ریب فیه ومن اصدق من اللہ حدیثا اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں وہ ضرور تمہیں قیامت کے دن اکٹھا کرے گا جس کے آنے میں کوئی شک نہیں اور بات کہنے میں اللہ سے زیادہ کون سچا ہے فما لكم في المنافقين فئتين والله اركسهم بما كسبوا اتريدون ان تهدو من اضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا پھر تمہیں کیا ہوا ہے کہ منافقوں کے بارے میں دو گروہوں میں بٹ گئے ہو حالانکہ اللہ نے ان کے اعمال کی وجہ سے انہیں الٹا کر دیا ہے کیا تم چاہتے ہو کہ ان لوگوں کو ہدایت دو جنہیں اللہ نے گمراہ کیا ہو اور جسے اللہ گمراہ کرے پھر اس کے لیے آپ ہرگز کوئی راستہ نہیں پائیں گے ود لو تکفرون کما کفرو فتکونون سوا فلا تتخذو منهم اولیاء حتى يهاجروا في سبيل الله فان تولوا فخذوهم وقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم ولینا ولا نصيرا وہ چاہتے ہیں کہ تم بھی کفر کرو جس طرح کہ انہوں نے کفر کیا پھر تم ان کے برابر ہو جاؤ ان کے برابر ہو جاؤ چناچے تم ان میں سے کسی کو دوست نہ بناؤ یہاں تک کہ وہ اللہ کی راہ میں ہجرت کریں پھر اگر وہ دین سے منہ مو موڑے تو تم انہیں پکڑ اور انہیں جہاں پاؤ قتل کر دو اور ان میں سے کسی کو اپنا دوست اور مددگار نہ او او عَلَيْكُمْ اللہ فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا مگر وہ لوگ اس حکم سے مستثنا ہیں جو اس قوم سے تعلق رکھتے ہوں جن سے تمہارا معاہدہ ہو چکا ہے یا وہ منافق بھی مستثنا ہیں جو تمہارے پاس اس حالت میں آئیں کہ وہ لڑائی سے بیزار ہوں نہ تم سے لڑنا چاہتے ہوں اور نہ اپنی قوم سے اور اگر اللہ چاہتا تو انہیں تم پر مسلط کر دیتا پھر وہ تم سے یقیناً لڑتے لہٰذا اگر وہ تم سے کنارہ کشی اختیار کر لیں اور تمہارے ساتھ لڑنے سے باز رہیں اور تمہاری طرف صلح اور امن کا ہاتھ بڑھائیں تو اللہ نے تمہارے لیے کوئی گنجائش نہیں رکھی کہ تم ان سے لڑائی کرو اب چلتے ہیں ان آیات کی تفسیر کے طرف تحیتن اصل میں تحیتن تفقیلتن ہے یا کہ یا میں ادغام کے بعد تحتن ہو گیا اس کے معنی ہے ادعا بالحیاتی درازی عمر کی دعا یہاں یہ سلام کرنے کے معنی میں ہے بہوال فتح القدیر زیادہ اچھا جواب دینے کی تفسیر حدیث میں اس طرح آئی ہے زیادہ اچھا جواب دینے کی تفسیر حدیث میں اس طرح آئی ہے کہ السلام علیکم کے جواب میں ورحمت اللہ کا اضافہ اور السلام علیکم و اللہ کے جواب میں وبرکاتہ کا اضافہ کر دیا جائے لیکن اگر کوئی السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ کہے تو پھر اضافے کے بغیر انہی الفاظ میں جواب دیا جائے بحوال ابن کثیر ایک اور حدیث میں ہے کہ صرف السلام علیکم کہنے سے دس نیکیاں اس کے ساتھ رحمت اللہ کہنے سے بیس نیکیاں اور و برکات بھی کہنے سے تیس نیکیاں ملتی ہیں بہوال مسند احمد چوتھی جلد حدیث نمبر چار سو انتالیس اور چار سو چالیس یہ حکم مسلمانوں کے لیے ہے یعنی ایک مسلمان جب دوسرے مسلمان کو سلام کرے لیکن اہل کتاب یہود و نصارہ کے بارے میں یہ حکم ہے کہ ایک تو ان کو سلام کرنے میں پہل نہ کی جائے جبکہ ان کے سلام کے جواب میں صرف و کہا جائے بحوالِ صحیح البخاری حدیث نمبر 6258 ہزار صحیح مسلم حدیث نمبر 2163 پھر یہ استفام انکار یہ استفام انکار کے لیے ہے یعنی تمہارے درمیان ان منافقین کے بارے میں اختلاف نہیں ہونا چاہیے تھا ان منافقین سے مراد وہ ہیں جو خود کی جنگ میں مدینہ سے کچھ دور جا کر واپس آ گئے تھے کہ ہماری بات نہیں مانی گئی ان منافقین کے بارے میں اس وقت مسلمانوں کے دو گروہ بن گئے دو گروہ بن گئے ایک گروہ کا کہنا تھا کہ ہمیں ان منافقین سے بھی لڑنا چاہیے دوسرا گروہ اسی م... اسے مصلحت کے خلاف سمجھتا تھا پھر کس ابو اعمال سے مراد رسول کی مخالفت اور جہاد سے اعراض ہے ارکسم مطلب الٹا کر دینا یعنی جس کفر و ضلالت سے نکلے تھے اسی مب... اسی میں مبتلا کر دیا یا اس کے سبب ہلاک کر دیا پھر جس کو اللہ گمراہ کر دے یعنی مسلسل کفر و انعد کی وجہ سے ان کے دلوں پر مہر لگا دے انہیں کوئی راہیاب نہیں کر سکتا پھر ہجرت متبر مطلب کے وطن اس بات کی دلیل ہوگی کہ اب یہ مخلص مسلمان بن گئے ہیں اس صورت میں ان سے دوستی اور محبت جائز ہوگی پھر یعنی جب تمہیں ان پر قدرت و طاقت حاصل ہو جائے پھر پھر ہل ہل ہو یا حرم حدود حرم سے باہر کا علاقہ کہلاتا ہے پھر یعنی جن سے لڑنے کا حکم دیا جا رہا ہے اس سے دو قسم کے لوگ مستثنا ہیں ایک وہ لوگ جو ایسی قوم سے ربط و تعلق رکھتے ہیں یعنی ایسی قوم کے فرد ہیں یا اس کی پناہ میں ہیں جس قوم سے تمہارا معاہدہ ہے دوسرے دوسرے وہ تمہارے دوسرے دوسرے وہ جو تمہارے پاس اس حال میں آتے ہیں کہ ان کے سینے اس بات سے تنگ ہیں کہ وہ اپنی قوم سے مل کر تم سے یا تم سے مل کر اپنی قوم سے جنگ کریں یعنی تمہاری حمایت میں لڑنا پسند کرتے ہیں نہ تمہاری مخالفت میں پھر یعنی یہ اللہ کا احسان ہے کہ ان کو لڑائی سے الگ کر دیا ورنہ اگر اللہ تعالیٰ ان کے دل میں بھی اپنی قوم کی حمایت میں لڑنے کا خیال پیدا کر دیتا تو یقینا وہ بھی تم سے لڑتے اس لیے اگر واقعی یہ لوگ جنگ سے کنارہ کش رہیں تو تم بھی ان کے خلاف کوئی اقدام مت کرو پھر فعین اقتضم اگر یہ لوگ تم سے کنارہ کشی اختیار کر لیں وہ الکلَََََََََََََسلم تمہارے ساتھ لڑنے سے باز رہیں وقول تمہاری جانب صلح کا ہاتھ بڑھائیں سب کا مفہوم ایک ہی ہے ترکید اور وضاحت کے لیے تین الفاظ استعمال کیے گئے ہیں مقصد ان تین حالتوں اور شرطوں کو بیان کرنا ہے پہلا الگ ہو جانا دوسرا تم سے نہ لڑنا تیسرا صلح کے لیے درخواست دینا تاکہ مسلمان ان کے بارے میں محتاط رہیں کیونکہ جو جنگ و قتال سے پہلے ہی علیحدگاہ ہیں علیحدہ ہیں اور ان کی یہ علیحدگی مسلمانوں کے مفاد میں بھی ہے اس لیے اس کو اللہ تعالیٰ نے بطور امتنان اور احسان کے ذکر کیا ہے تو ان کے بارے میں چھیڑ چھاڑ کا رویہ یا غیر محتاط طرز عمل ان کے اندر بھی مخالفت و مخاسمت کا جذبہ بیدار کر سکتا ہے جو مسلمانوں کے لئے نقصان دے ہے اس لیے جب تک وہ مذکورہ حال پر قائم رہیں ان سے مت لڑو السلمہ یعنی مسلمت یعنی صلح کی معنی میں ہے پھر اللہ تعالی فرماتے ہیں ستجدون آخرین يريدون ان یأمنوكم ویأمنو قومهم کلما عدو إلى الفتنة ارکسو فیها فلم تمہیں ایک اور قسم کے منافق ملیں گے جو چاہتے ہیں کہ تم سے بھی امن میں رہیں اور اپنی قوم سے بھی مگر جب کبھی وہ فتنے کا موقع پائے یا فتنے کا موقع پاتے ہیں تو اس میں کود پڑتے ہیں چنانچہ ایسے لوگ اگر تم سے مقابلہ کرنے سے بعض نہ آئیں اور تمہیں صلح اور امن کی پیشکش نہ کریں اور لڑائی سے اپنے ہاتھ نہ روکیں تو تم انہیں جہاں کہیں پاؤ پکڑ کر قتل کر دو یہی وہ لوگ ہیں جن پر ہاتھ اٹھانے کے لیے ہم نے تمہیں کھلی اجازت دے دی ہے وما كان لمؤمن أي يقتل مؤمنا مؤمنن إلا خطاءى ومن قتل مؤمنا خطاءى فتحرير ررقة مؤمننة وديةة مؤمنة ودية فتحرير ررقة مؤمنة ودية مسلمةة إلى أهله إلا أي يصدقوا،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 اور کسی مومن کے لیے جائز نہیں کہ وہ دوسرے مومن کو قتل کرے مگر غلطی سے ہو جائے تو اور بات ہے اور جو شخص کسی مومن کو غلطی سے قتل کر دے اس پر ایک مسلمان غلام آزاد کرنا اور مقتول کے رشتے داروں کو خون بہا ادا کرنا لازم ہے ہاں اگر وہ لوگ معاف کر دیں تو اس تو اور بات ہے ہاں اگر وہ لوگ معاف کر دیں تو اور بات ہے پھر اگر وہ مقتول ایسی قوم میں سے ہو جو تمہارے دشمن ہو جو تمہاری دشمن ہو جب وہ خود مومن ہو تو ایک مسلمان غلام آزاد کرنا لازم ہے اور اگر وہ ایسی قوم میں سے ہو کہ تمہارے اور ان کے درمیان معاہدہ ہو چکا ہو تو اس کے وارثوں کو خون بہا دیا جائے گا اور ایک مسلمان غلام آزاد کرنا ہوگا پھر جو شخص غلام آزاد کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو وہ دو ماہ لگاتار روزے رکھے یہ کفارہ اللہ کی طرف سے توبہ قبول کرنے کا ذریعہ ہے اور اللہ خوب جاننے والا بہت حکمت والا ہے اب چلتے ہیں ان آیات کی تفسیر کے طرف یہ ایک تیسرے گروہ کا ذکر ہے جو منافقین کا تھا یہ مسلمانوں کے پاس آتے تو اسلام کا اظہار کرتے تاکہ مسلمانوں سے محفوظ رہیں اپنی قوم کے پاس جاتے تو شرک وہ بت پرستی کرتے تاکہ وہ انہیں اپنا ہی ہم مذہب سمجھیں اور یوں دونوں سے مفادات حاصل کرتے پھر فتنے سے مراد شرک بھی ہو سکتا ہے اور صوفیہ اسی شرک میں لوٹا دیے جاتے یا فتنے سے مراد قطال ہے کہ جب انہیں مسلمانوں کے ساتھ لڑنے کی طرف بلایا یعنی لوٹایا جاتا ہے تو وہ اس پر آمادہ ہو جاتے ہیں پھر یونقو اور یقفو کا عطف لم یا پر ہے یعنی سب نفی کے معنی میں ہیں سب میں لم لگے گا لگے گا پھر اس بات پر کہ واقعی ان کے دلوں میں نفاق اور ان کے سینوں میں تمہارے خلاف بغض و عناد ہے تب ہی وہ تو تبھی تو وہ بے ادنہ کوشش دوبارہ فتنے تبھی تو وہ بدنہ کوشش دوبارہ فطن شرک یا تمہارے خلاف آمادہ قتال ہونے میں مبتلا ہو گئے پھر یہ نفی نہیں کے معنی میں ہے جو حرمت کے متقاضی ہے یعنی ایک مومن کا دوسرے مومن کو قتل کرنا ممنوع اور حرام ہے جیسے وَمَا كَانَ لَكُمْ رسول الله۔ تمہارے یہ لائق نہیں ہے کہ تم اللہ کے رسول کو ایزا پہنچاؤ یعنی حرام ہے پھر غلطی کے اسباب وہ جو متعدد ہو سکتے ہیں مقصد ہے کہ نیت اور ارادے قتل کا نہ ہو مقصد ہے کہ نیت اور ارادہ قتل کا نہ ہو مگر بوجوہ قتل ہو جائے پھر یہ قتل خطا کا جرمانہ بیان کیا جا رہا ہے جو دو چیزیں ہیں ایک بطور کفارہ وہ استغفار ہے یعنی مسلمان غلام کی گردن آزاد کرنا اور دوسری چیز بطور حق کے حق العباد کے ہے اور وہ ہے دیت خون بہا مقتول کے خون کے بدلے میں جو چیز مقتول کے وارثوں کو دی جائے وہ دیت ہے اور دیت کی مقدار احادیث کے روح سے سو اونٹ یا اس کے مساوی قیمت سونے چاندی یا کرنسی کی شکل میں ہوگی ملحوظہ خیال رہے کہ قتل آمد میں قصاص یا دیت مغلزہ ہے اور دیت مغلزہ کی مقدار سو اونٹ ہے جو عمر اور وصف کے لحاظ سے تین قسم یا تین معیار کے ہوں گے جبکہ قتل خطا میں صرف دیت ہے قصاص نہیں ہے اس دیت کے مقدار اس دیت کی مقدار سو اونٹ ہے مگر معیار اخماسن ہے علاوہ از ایں اس دیت کی قیمت سنن ابی داود کی حدیث میں آٹھ سو دینار یا آٹھ ہزار درہم اور سنن ترمیزی کی روایت میں بارہ ہزار درہم بتلائی گئی ہے اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں قیمت دیت میں کمی بیشی کمی بیشی اور مختلف پیشوں والوں کے اعتبار سے اس کی مختلف نوعیتیں مقرر فرمائی تھیں بہوال اروا الغلیل ساتویں جلد حدیث نمبر 305 جس کا مطلب یہ ہے کہ اصل دیت مطلب سو اونٹ کی بنیاد پر اس کی قیمت ہر دور کے اعتبار سے مقرر کی جائے گی تفصیل کے لیے شروحات حدیث و کتب و فقہ نیز ہفت روزہ الاعتصام لاہور کی خصوصی اشاعت قانون کے و دیت ملاحظہ ہوں پھر معاف کر دینے کو صدقے سے تعبیر کرنے سے مقصد معافی کی ترغیب دینا ہے پھر یعنی اس صورت میں دیت نہیں ہوگی اس کی وجہ بعض نے یہ بیان کی ہے کہ کیونکہ اس کے وارث ہر بھی کافر ہیں اس لیے وہ مسلمان کی دیت لینے کے حقدار نہیں بعض نے یہ وجہ بیان کی ہے کہ اس مسلمان نے اسلام قبول کرنے کے بعد چونکہ ہجرت نہیں کی جب کہ ہجرت کی اس وقت بڑی تاکید تھی اس کوتاہی کی وجہ سے اس کے خون کی حرمت کم ہے بہوالے فتح القدیر پھر یہ ایک تیسری صورت ہے اس میں بھی وہی کفار اور دیت ہے اس میں بھی وہی کفارہ اور دیت ہے جو پہلے صورت میں ہے بعض نے کہا ہے کہ اگر مقتول معاہد مطلب ضمنی غیر مسلم ہو تو اس کی دیت مسلمان کی دیت سے نصف ہوگی کیونکہ حدیث میں کافر کی دیت مسلمان کی دیت سے نصف بیان کی گئی ہے لیکن زیادہ صحیح بات یہی معلوم ہوتی ہے کہ اس تیسری صورت میں بھی مقتول مسلمان ہی کا حکم بیان کیا جا رہا ہے پھر یعنی اگر گردن آزاد کرنے کی استعداد نہ ہو تو پہلی صورت اور اس آخری صورت میں دیت کے ساتھ مسلسل لگاتار بغیر ناگا کے دو مہینے کے روزے رکھنے ہیں اگر درمیان میں ناغہ ہو گیا تو نئے سرے سے روزے رکھنے ضروری ہوں گے البتہ عذر شرعی کی وجہ سے ناگا ہونے کی صورت میں نئے سرے سے روزے رکھنے کی ضرورت نہیں ہے جیسے خیز نفاس یا شدید بیماری جو روزہ رکھنے میں مانے ہو سفر کے عذر شريع ہونے میں اختلاف ہے بہوال ابن كسير و اللہ علی نبینا محمد والب بي اجمعین